مخترم علام کو حضرت اللّہ طا بنیالی سے مختلف موضوعان پارا زمنگ دکان پت یا تعیث اشاعتی جی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈز مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو ستاون دس ایک سو چوبیس السلام على عباده الذين استفى خصوصا على سيد الوصل وختم الانبياء وعلى وآصحابه الأذكياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى لسيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون يريدون وجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بادي ورزا فمن أحبهم فبحبه أحبهم فَمَن اَضَاءَ لَهُ فَبِبْضِى اَضَاءَ لَهُ صدق الله صدق النبي امين كريم نوجوانوں نے توحید و سنت جمیت اشاعت و وسنہ کی ذیلی تنظیم ہے مرکزی جماعت نے نوجوانوں کو یہ پلیٹ فارم عطا کیا ہے اور مقصد دونوں جماعتوں کا ایک ہی ہے اور وہ مشن اتنا واضح ہے اتنا بعین ہے پیچیدگی کے ساتھ سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا نصب العین کیا ہے ہماری منزل کیا ہے یہ ہماری جماعت کے نام سے واضح ہے اشاعت توحید و سنت اور آج اس کھلے ماحول میں جبکہ شرک و بداعت کے بادل چھٹ چکے ہیں اور توحید و سنت کا سویرا ہو چکا ہے آج کے دور میں نہیں ہم نے نسب صدی سے زیادہ زمانہ ہوا کہ ہمارے اساتذہ نے اور پھر ان کے اساتذہ نے صرف مسجدوں میں نہیں صرف مدارس میں نہیں بلکہ وہ گدیاں جو شرک کا گرد ہوتی ہیں وہاں گدیوں پہ پہنچ کے بھی توحید بیان کی ہم <سؤال> <سؤال> سے یہ بات نقفی نہیں کہ منبر و محراب کے وارس طبقے نے جبہ و دستار پہننے والے لوگوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج تک حق کو چھپایا توحید و سنت کو بیان کرنا جرم سمجھا جنہوں نے بیان کیا انہیں متشدد کہا یہ تو دنیا والوں سے کہا کہ شرک بہت بڑا گنا ہے لیکن یہ نہ بتایا کہ شرک ہوتا کیا ہے یہ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں اور انہی لوگوں کے متعلق کسی نے کہا تھا کہ بیٹھے ہیں مسجدوں میں مسجد بنا کے مندر بیٹھے ہیں مسجدوں میں مسجد بنا کے مندر کوئی کھا چکا ہے اب تک اور کوئی کھا رہا ہے شاعر کہتا ہے اصلی بھائی ان کے طور تنجیل والے مسل الحمار جن کو قرآن بتا رہا مزے کی بات یہ ہے کہ تم توحید کا مسئلہ چھپاؤ تم پھر بھی دو بندی ہو تم سنت نبی پہ پردے ڈالو تم پھر بھی دو بندی ہو تم شرک و بدا کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ اور بتیاں بجھا کے بند کمروں میں ذکر کرنے کے بعد سمجھو کہ ہمارے چہر پہ رنگ و نور ہے اور ہم مومن ہے ایسے کام نہیں چلے گا اور یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے حدیثیں پڑھانے والے لوگ علم کے وارث کہلانے والے لوگ دلوں میں دوسروں کے لیے بغض پالتے ہیں یہ متشدد ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں میری عادت نہیں کہ میں تقریر کو شیروں سے سجاؤں لیکن ایک اور شیر میرے ذہن میں آ رہا ہے شاعر کہتا ہے زبانوں پر حدیثیں ہیں کھلے ماتھوں پہ محرابیں زبانوں پر حدیثیں ہیں کھلے ماتھے پہ محرابیں اور دلوں میں بغض کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے اور غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہے انہی چہروں پہ رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے جن لوگوں نے حق چھپایا انہی کے چہروں پہ آج رنگ و نور کیوں آ گیا ہے ہمارا مشن کسی سے پوشیدہ نہیں توحید و سنت کی اشاعت کرنا اور شرک و بداق کے خلاف جہاد کرنا آپ سن رہے ہیں میری بات اس مشن کو ہماری جماعت کے علماء نے بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے راول پنڈی کا وہ کون سا فرد ہے خصوصا اور ملک کے کسی خطے میں رہنے والا وہ کون سا شخص ہے جو اس بات کی گواہی نہ دے کہ راول پنڈی نے اور اس ملک میں اور غیر ممالک میں توحید و سنت کو بیان کرنے کا حق ادا کیا تھا مولانا غلام اللہ خان نے گلے پہ استرے چلے مم. وہ شخص ایک لمحے کے لیے نہیں رکا رکاوٹیں آئی وہ شخص ایک لمحے کے لیے نہیں رکا اور مجھے آج بھی سرگودا کی وہ تقریر اپنے استاد حضرت شیخ کی یاد ہے جس میں میرے شیخ نے ایک عجیب لہجے میں کہا تھا اور توحید کو چھپانے والے ملاؤں تم کہتے ہو ہائے چند ہائے چندا اور میں کہتا ہوں ہائے توحید ہائے توحید تم چندے کے لیے توحید چھپاتے ہو اور ہم نے تو مدرسے بنائی ہیں اللہ کی توحید بیان کرنے کے اگر اللہ کی توحید بیان نہ ہو تو یہ مدرسے بنا کے ہم نے کیا کرنا ہے مسجدیں سجا کے کیا کرنا ہے وہ جو ایک روایت ہے بات سے بات نکل آتی ہے اصل موضوع تو میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ لاک الماخ ہمارے دوست بڑی لہ سے پڑھتے ہیں کہ میرے پیغمبر اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا نا تو میں کچھ بھی نہ بناتا یہ کائنات تو میں نے تیرے لیے بنائی ہے لولا کا لما خلقت تو لفلا حالانکہ عربی قائدے کے لحاظ سے یہ غلط ہے جہاں عربی میں لولا لا کا لفظ آئے وہاں کا ضمیر استعمال نہیں ہوتی وہاں انتا ضمیر استعمال ہوتی اگر یہ حدیث ہوتی تو پھر اس طرح ہوتی لولا انتا لولا انتا لیکن گھرنے والے کو اتنا پتا نہ چلا کہ میں عربی غلط گھر رہا ہوں اور اللہ کے ذمہ لگا رہا ہوں اللہ کہتا ہے لہو لا کہ میں نے تجھے نہ بنانا حالانکہ یہ کائنات کسی نبی کے لیے نہیں سجائی گئی یہ کائنات کسی ولی کے لیے نہیں بنائی گئی یہ کائنات کسی پیغمبر کی نبوت کے لیے کسی رسول کی رسالت کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے مسئلہ توحید کے سمجھانے کے لیے اور وہ جو ہمارے دوست حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی لا الحا اللہ کہنے والا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جس کے لیے کائنات بنائی تھی اس کو ماننے والے جب تک رہیں گے تو کائنات رہے گی اور جب اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر اس دن کائنات باقی نہیں رہے یہ موضوع روایت ہے من گھڑت روایت ہے ہر لحاظ سے یہ موضوع ہے من گھڑت ہے لیکن مولانا حسین علی مرحوم اللہ تیری قبر تو نور سے بھر دے حضرت مولانا حسین علی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لفظن تو یہ لفظ یہ روایت موضوع ہے من گھڑت ہے لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک معنی میں اس کا کر دیتا ہوں وہ معنی صحیح ہوگا وہ معنی صحیح ہو جائے گا اس حدیث کا حضرت صاحب اس کا پھر معنی کیا کرتے تھے سبحان اللہ فرمایا لا کا لما اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اگر میں نے تجھے کائنات میں بھیج کر اپنی توحید نہ بیان کروانی ہوتی تو میں کائنات بناتا ہی کیوں میں نے تو کائنات بنائی اس لیے ہے کہ تجھے بھیج کر توحید بھی علام کروانی چاہیے لولا کا لما اگر تجھے بھیج کے توحید کا مسئلہ بیان نہ کروانا ہوتا تو ہم یہ کائنات نہ بلاتے بما خلط تل جاب ہمارے علماء نے توحید و سنت کا علم لہرایا ہے گلے پہ استرے کھائے ہیں مشکلات برداشت کیے ہیں مظالم سہے ہیں مظالم سہے ہیں فتوے ہیں آج تک ہم فتوے سہ رہے ہیں اور وار اپنے سینے پہ سہتے ہیں کوئی اس طرف سے اس طے وہ کہتا ہے یہ بہابی ہیں کوئی دوسری طرف سے اس طے وہ کہتا ہے یہ تو پتھری لوگ ہیں یہ پتھری جماعت ہے یہ پتھری لوگ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا پتھری کہنے کا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سخت زیادہ ہیں نہ بلکہ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ شاید اشاعت و سنہ والوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نبی پاک قبر میں پتھر بن گئے ہیں الیاز بلا <باللہ> خاکم بدہن علیز البلّہ اس لحاظ سے وہ یہ انظام لگاتے ہیں تاکہ سادہ لو لوگوں کو اشاق و توحید والوں سے الگ کر دیا جائے وہ ان کی مساجد میں جائیں ان کے جلسوں میں نہ آئے اگر آج کچھ لوگ یہاں آئے ہیں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سن رہے ہیں تو سنو میں کھانا خدا میں کھڑا ہوں اور کھانا ہے علماء کا مجمع بڑا ذمہ دار سٹیج ہے کوئی ذمے بغیر ذمہ, ذمہ داران سٹیج نہیں اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا جمعیت شاد التوحید و وسنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن قبر منور میں رکھا گیا تھا الان کما ہو الانیا آج بھی نبی پاک کا وجود اسی طرح ہے جس طرح نبی پاک کو قبر منور میں رکھا گیا تھا اور اگر مجھے علماء اجازت دے تو میں ایک بات اس سے بڑھ کے کہوں کہ اگر نبی پاک کو وسع دیتے ہوئے کوئی پانی کا کچرا آپ کے جسم پر بغیر سکھائے باقی رہ گیا تھا اور اس کترے سمیت آپ کو کبرے منور میں دفن کیا گیا آج تک کو کترا بھی اسی طرح محسوس کا کما ہے لیکن آؤ میدان میں اصل و بصیرت کے میدان میں آ کے بات کرو ہمارے ساتھ میں زندہ ہوں مجھ میں رو موجود ہے میں مٹی کے اندر چلا جاؤں رو موجود ہو مٹی نہ کھائیں کوئی کمال نہیں, نہیں سمجھے نہیں سمجھے زندہ آدمی جس کے اندر روح موجود ہے جس کے اندر رو موجود ہے وہ مٹی کے اندر پڑا رہے سو سال پڑا رہے دو سو سال پڑا رہے بچپتے کہ اس کے اندر روح موجود ہو اور پھر مٹی نہ کھائے کوئی کمال نہیں میرے نبی کا کمال تب ہے کہ جسم کے اندر روح بھی کوئی نہیں مٹی پھر نہیں کھاتی کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ روح اس جسم میں نہیں رو کہاں ہے اعلیٰ دلی میں روح ہے جنت الفردوس میں جس کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا کہتی تھی با بتا ہو الا جبریلا ننا ہو الہ جنت الفردوس ما ہو کہ میرے باپ کہاں چلے گئے ہیں بولو بولو کہاں چلے گئے <سؤال> سے ماں باہو یا ہو آو الا جبریلا نہو الا جنتل ال فرد سے ماں ہائے میرے ابا مجھ سے یاریاں توڑ کے جبریل سے یاریاں لگائی ہیں الا جنتل ال فرد سے اور یہاں ہمارے گھر کے ٹھکانے کو چھوڑ کے جنت الفردوس میں ٹھکانا بنایا ہے جنت الفردوس کیا ہے کسے کہتے ہیں جنت الفردوس اٹھاؤ حدیث کی کتابیں جنت الفردوس جنت کا وہ اعلی مقام ہے جس کی چھت اللہ کا کاش جو زمین پہ ہے یا آسمانوں پہ پھر حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے ابو کہاں چلے گئے جنت ال دس میں چلے گئے جسم مبارک تو آپ کا یہاں رہ گیا اور وہ محفوظ بھی ہے اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے لیکن روئے مبارک آپ کی اعلی علی میں ہے اور جنت الو لگتا ہے آج ہم اپنے موضوع کو چھیڑ نہیں سکیں جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے توحید و سنت کو بیان کیے ہم نے شرک و بدعات کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ ہمارے دشمن بھی مانیں گے کہ اگر کسی نے شرک و بدعات کا تعاقب کیا ہے تو وہ اشاعت اشاط و توحید کے لوگ ہیں لیکن اس تمام کاروائی کے ہوتے ہوئے ہم نے آج تک عظمت صحابہ کے موضوع سے بھی پسپائشتی تیار نہیں کی وہ بھی ہم نے بیان پنڈی کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں سن ستر اور سن اکہتر اور سن بہتر میں خصوصاً جن لوگوں نے حضرت شیخ القران مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی تکاری سنی ہے میرا خیال ہے کہ ہر تقریر میں عظمت صحابہ کا موضوع شامل ہوتا ہم نے اس سے کبھی توتا ہی نہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اشاعت توحید وسلح کے لوگ عظمت اصاب رسول کے دفاع سے ایک رات برت رہی یہ اس کی غلط فہمی ہم نے عظمت اصاب رسول کو بیان بھی کیا اور ہم نے دشمنانی اصاب رسول کے خلاف آواز بھی اٹھائی لیکن ایک سوال جس پر میں آج صرف گفتگو کروں گا وہ آپ سے پوچھتا ہوں آج کا شیعہ پاکستان کا ایران کا ہندوستان کا شیعہ اساب رسول کا دشمن کیوں بنا کیا سبق تھا دشمنی کا کیوں اپنے دل میں اصحاب رسول کے لیے بغض پالتا ہے شیعوں نے زی جی اصیدہ کیوں ڈھرا کہ نبی پاک کی وفات کے بعد سوائے تین صحابہ کے باقی کھارے مسعد ہو گئے یہ کیوں گڑا اس کا سبب کیا ہے اس کا پسمنظر کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اصل بنیاد کیا ہے جائیے علماء سے پوچھی جو عظمت اصحاب رسول دردات بیان کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھی کیا آج کے شیعہ اور اصحاب رسول کے درمیان کوئی ذاتی عداوت ہے کوئی رشتے داری کا ٹوٹنا ہو گیا کوئی زمین کا جھگڑا تھا پھر اس نے کیوں کہا فروق کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھا تیسری صدی کا شیعہ عالم صاحب رجال کشی نے رجال کشی نے لکھا افی شرح اسی کافی اس نے لکھا یہ میں نے فی الحال صرف تین کتابوں کا حوالہ دیا فروخ کافی ایک رجاز کشی دو اسفافی شروع کافی تین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک کی وفات کے بعد سوائے تین صحابہ کے باقی سارے مرتد ہو گئے آج کے دیر میں ہوگا میرے دن میں بھی آیا کہ یہ تین جو بچے ان میں سے یقیناً ایک حضرت علی ہوں گے دوسری حضرت فاطمہ ہوں گی تیسرے حضرت حسین ہوں گے ان کو تو بچایا ہوگا اس سولے نے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی میں نے بھی یہی سوچا لیکن نہیں روایت کرنے والوں نے کہا تین کے سوا باقی سارے مرتد ہو گئے اور وہ جو تین بچے ان میں ایک سلمان تھا ایک مقدار تھا، ایک ابو درخ یہ تین بچے ظالموں نے حملہ کرتے ہوئے حضرت علی کے گھرانے کو بھی معاف ہو نہیں تھا یہ جو کہا کہ تین کے سوا سمرتب ہو گئے اصحاب رسول کو کافی کیوں کہا گیا اصحب رسول کو مرتب کیوں کہا کیوں کہا گیا الیا زب اللہ بدھان میں حوالے پیش کرنا نہیں چاہتا ورنہ حوالہ پیش کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ ایک جاہل آدمی بھی اردو کے کتابوں کے حوالے پیش کر لیتا ہے کتاب کے خلافے پہ یہ لکھا ہوا ہے. کتاب کے خلافے پہ یہ لکھا ہوا ہے. لیکن میں مجمل کہوں گا حضرت امباری سمت کے کھیراؤن ہے کیوں کہا عمر فاروق اس سمت کا حامان ہے کیوں کہا عثمان امت کا کارو ہے کیوں کہا معاویہ جب پیدا ہوا تھا تو چار شخصوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہمارا نقصان یہ کیوں کہا عائشہ منا باقی مجوسی گیارہویں صدی کا شیعہ عالم مستحق دشمنی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے لیکن اس کی علمی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جاتا سکتا ایک بہت بڑا عالم کہ کشتی اثرار میں خمینی نے یہ سفارش کی ہے کہ میں اپنی قوم کو سفارش کرتا ہوں کہ وہ ملا باغ کے مجلسی کی کتابیں پڑھا کر بہت بڑا عالم ہے اور کوئی اس صدی کا نہیں گیارہویں صدی کا اس نے کتاب لکھی ہے کل دو جلدوں میں حیات القلو چار جلدوں میں تزکرت اللہ عائمہ اس جلد میں حق القیر میں لکھتا ہے عائشہ منافقہ نے نبی پاک کو زہر دے کے شہید کیا کیوں یہ میں آپ کو نعرے بازی کی طرف لے جانا نہیں چاہتا ورنہ قوم کو بھڑکانا قوم کے جذبات سے کھیلنا یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے زبان کو چلانا یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے قوم کو پاگل کر دینا جذبات میں یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے میں آپ کو بھی علم کی طرف لا رہا ہوں کہ اصحاب رسول کے خلاف یہ پروپیگنڈا اور یہ بغض شیعہ کے دل میں کیوں پیدا سبب کیا ہے انہوں نے گالیاں نکالی کہ یہ مسلمان نہیں تھے سے کلمہ پڑا تھا کیوں انکار کیا کیوں کہا کہ یہ کافر تھے میں یہ بیان کروں گا اور آپ توجہ میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ یہ تقریر اگرچہ آپ تقریرانہ مقررانہ رنگ سے شاید لطف اندوز نہ ہو سکے لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اہل تشہیروں کا یہ مسئلہ کہ کہ جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا ضروری ہے جس طرح نبی پاک کی رسالت کو ماننا ضروری ہے جس طرح آپ کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے جس طرح قیامت کو ماننا ضروری ہے اسی طرح وقت کے ایمان کو ماننا بھی ضروری یہ کس کا مطلب ہے سجو کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ امام کسی کے بنانے سے ایمام نہیں بنتا ایمام تو اللہ بناتا ہے بے شک ناست نا. چلیے کمجرہ ہے صبح پوچھنا جا کے کسی کو لوگ جڑا سی یہ مرد سی کہ عورت سی ساری رات کے ساتھ سوتن سے اماموں کی امامت کو ماننا کیوں ضروری ہے بولو کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اماموں کو سے نام نامزد کرتا ہے اور جس کو اللہ بنائے جس کو اللہ نام نامزد کرے اس کا ماننا کیا ہو جائے گا فنز ضروری ہمارا سنت کا مطلب کیا ہے ہمارا سنت کا مطلب ہے کو تو اللہ نامزد کرتا ہے لیکن امبیا کے بعد جو خلیفہ بنتا ہے اسے اللہ نامزد نہیں کرتا مسلمانوں کی مجلس شورا بناتی حضرت ابو بکر کو کس نے بنایا مجلس شورا شورت حضرت عمر کو کس نے بنایا شورا ان نمشوری نمفار کا رضی اللہ ہو تعالیٰ اٹھاؤ نہ گل بلاگا حضرت علی کے خطوط حضرت علی کے خط مکاتی خطبے اٹھاؤ حضرت معاویہ کو خط لکھا حضرت علی نے اور اس خط میں لکھا معاویہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی شورا مشرہ دینا یہ کس کا کام ہے مہاجروں کا اور یہ کس کا کال ہے حضرت؟, حضرت علی لیکن شیوں نے حضرت علی کے اس کال کو نہیں مانا وہ کہتے ہیں امام شورا سے نہیں بنتا امام کو کون بناتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی تو امام اللہ نام ان اللہ استفا آدم وا بج تبئی نہ ہوم ہم, ہم نبیوں کو تمتے لیکن بس کا خلیفہ اللہ نہیں بناتا اللہ, اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ابو بکر کو امام بناؤ پھر سنا سنو اللہ نے نہیں کہا تھا کہ حضرت عمر کو امام بناؤ نہیں کہا تھا یہ بناتی ہے مجلس شورا ہاں اگر خلیفے کے لیے نبی پاک کی طرف سے اشارہ ہو جائے تو یہ نورون اللہ نور ہو جاتا اور حضرت ابو بکر کے لیے اشارہ ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا یا نہیں ہوا قابو جب نبی پاک نے اپنی زندگی کی آخری نماز سے پہلے اٹھاؤ بخاری سنا اور نبوت نے ابو بکر کو دیکھ کے اپنی تقریر کا موزوئی بدل دیا اور فرمایا اگر میرے اس دل میں اللہ کے سوا کوئی رائی برابر جگہ کسی اور کے لیے موجود ہوتی مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں ابو بکر کو دل میں بسا لیتا ہوں لیکن اس دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اور پھر فرمایا لا تو فی المسجد اللہ خوق ابھی بکرین صحابہ کرام نے اپنے مکانوں کی کھڑکیاں مسجد میں کھول رکھی تھی مین, مین گیٹ گلی کی طرف اور چھوٹی کھڑکی مسجد. نماز میں آنے میں آسانی سہولت نبی پاک نے کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا لا تم کا یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں کسی کے گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی نہیں رہنی چاہیے ہاں ایک شخص کے گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر ہے کیوں اس نے خلیفت المسلمین جو بننا ہے اور اسے مسجد میں آنے جانے کی ضرورت ذرا زیادہ پیش پھر آپ نے اثر کی نماز پڑھائی پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی عشا کی نماز کا وقت ہوا طبیعت زیادہ خراب ہوئی بلار دروازے پہ آئے جن لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے یہ نبی پاک کا ممبر یہ مسلح ہے اور میرا خیال ہے اتنا ہی فاصلہ ہوگا جہاں یہ نبی پاک کا روزہ مبارک اور وہ حضرت آشا کا کیا تھا اس میں جو ایک کھڑکی کھولتی ہے جو مسجد میں آتی ہے بلال کہتی ہیں آکا لوگ تری بیچ کے منتظر نماز لیٹ ہو رہی ہے تشریف لائیے جماعت کروائیے نبی پاک نے فرمایا پانی لاؤ میں بوزو کروں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ پانی لایا گیا آپ پہ رسی ش آیا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کالو لا یا رسول اللہ وہ کا نہیں وہ تو آپ کا کیا کر رہے ہیں دار دار. دار دار. وہ آپ کے منتظر ہیں آقا فرمایا تالی لاؤ مجھے بردو کرواؤ میں نماز پڑھاؤں جا کے کشی آئی آخا کیا ہوا فرمایا صلی اللہ سلس لوگوں نے نماز پڑھی کالی نہ یا رسول اللہ بہت گن تو ضرور نا آپ کا انتظار ہو رہا ہے فرمایا لوگوں سے کہو میرا انتظار نہ کریں مرو ابا بکرین فلکوسل بنناس کس کو کہو کس کو کہو کس کو جب نبی پاک ابو بکر کو کہہ رہے تھے کیا اس مجمع میں حضرت علی موجود نہیں تھے کیا حسنین کریمین موجود نہیں تھے کیا جعفر کا بیٹا عبداللہ موجود نہیں تھا کیا نبی پاک کے چچا عباس نہیں تھے عباس کے بیٹے عبداللہ نہیں تھے ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ نہیں تھے نہیں حسنین کریمین تھے علی گل تھے عباس تھے ان کے بیٹے عبداللہ تھے لیکن نبی پاک نے فرمایا آج ابو بکر آگے ہوگا تم پیچھے ہوو گے ابو بکر نماز پڑھائے گا تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے مرو اباب بکرین فلی وسلمس نبی پاک نے اشارہ دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا یہ ہیں اشارے یہ اشارے ہو جائے تو نور انلا یہ جی میرے کی عشا کی نماز تھی یہ ابو بکر سے نے پڑی پھر جمعے کی پانچ نمازیں کتنی ہو گئی پھر ہفتے کی پانچ پھر اتوار کی پانچ پھر سوموار کی صبح پھر سوموار کو دس گیارہ بجے نبی پاک کا انتقال سترہ نمازیں پڑھائی سترہ اور ایک دن جو نبی پاک کی طبیعت سنبھلی مسجد میں نماز ہو رہی تھی نبی اپاس نے فرمایا بزو کروا مجھے مسجد میں لے چلو میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں بوزو کروایا گیا رحمت کائنات دو آدمیوں کے سہارے اٹھا بخاری اور مسلم دو آدمیوں کے سہارے نبی اپاک اپنے گھر کی اس کھڑکی سے مسجد میں قدم مبارک درتے ہیں یہاں ابو بکر کھڑے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے سفنے پیچھے لگی ہوئی صحابات حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ نبی آ گئے محسوس ہوا کہ آ رہے ہیں حضرت ابو بکر نے مسلح سے قدم پیچھے ہٹائے کہ نبی آ گئے اب وہ نواز پڑھائیں گے میں ان کے پیچھے پڑھوں گا نبی پاک نے ابو بکر کے قدم ہٹتے ہوئے دیکھے تو فرمایا مکانک یا با بکر مکانک یا با بکر مکانک یا با بکر ابو بکر کھڑے رہو کھڑے رہو آج میں نماز پڑھانے نہیں یہ دیکھنے آیا ہوں تیری امامت کا ممکن کون ہے کھڑے رہو تم نماز پڑھاؤ لیکن ابو بکر پاکستان کا عاشق رسول نہیں تھا جو کھڑا رہتا جو کھڑا رہتا ابو بکر کھڑے نہیں رہے یہ پیچھے ہٹے نبی پاک آئے اور نبی پاک نے کات وہیں سے شروع کی جہاں سے ابو بکر نے ختم کی تھی چاہے وہ آدھی سورج فاتحہ پڑ چکے تھے پوم سورج فاتحہ پڑ چکے تھے نبی پاک نے وہ حصہ دوبارہ نہیں پڑا جہاں سے نبی ابو بکر نے ختم کی وہیں سے نبی پاک نے شروع کی پھر نبی پاک کی تو نماز نہیں ہوئی ہوگی نا فاتحہ نہیں پڑی اور فاتحہ بندہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی وہ جو وہیں سے شروع کی جہاں سے ابو بکر نے کمال نہیں ہو گئی عجیب تماشا نہیں بن گیا ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے مولوی کہتے ہیں ناپ سے کتنے انچ ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے کتنے انچ نیچے باندھنا چاہیے لوگ پڑھتے ہی لوگ نماز نہیں پڑھتے یہاں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ یہاں باندھنا چاہیے یا علماء لمب ایسی ان سے پوچھ لو ایک آدمی ہاتھ نہیں باندھتا اللہ اکبر پڑھ رہا ہے نماز ہو گئی کہ کوئی نہیں ہو گئی شہدہ صاحب بھی کون کمال ہے شہدہ صاحب بھی کوئی نہیں اور اتنی اسی بات سے کون کو لڑاتے ہو ہاتھ کا ماند لے آمیر کتنی آواز سے کہنی ہے لوگ کتے آشا سدی کا کب دپٹا ناچ کے لے جا رہے ہیں تمہاری مسجدوں سے آج تک ان کے خلاف آواز نہ اٹھی نہیں اٹھی نہیں اٹھی قبر پرستوں کے خلاف تمہاری زبانیں بند آ گئی نہیں اٹھی آواز تمہاری آواز جب بھی اٹھی امام ابو علیفہ کے خلاف اٹھی اس کے پترا بھی تھے یاد اس کی لڑکی کا نام تھا لڑکیوں سے مسئلے پوچھ کے لوگوں کو بتایا کرتا تھا شرم نہیں ہے یہ بات کہتے امام ابو علیفہ نے سات صحابیوں کی زیارت کی ہے کائنات نے فرمایا تھا بنرانی را حرم رام بنرانی نار جس نے مجھے دیکھا جہنم اس پر بھی حرام اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم اس پر بھی حرام امام بو عیفا کو قائم کہتے ہوئے تمہاری زبانیں تانپتی نہیں تمہارے بدلتے رنگ پہ کھڑے نہیں ہوتے کپڑے کے تاجر ہیں امام صاحب ایک دن جو کسی کام کی غرض سے گئے تو سیلز مین سے کہتے ہیں کہ یہ سان ہے نا اگر کوئی لینے کے لیے آئے نا اس میں عیب ہے عیب یہ ناقص ہے عیب دار ہے پوری قیمت کا نہیں بیچنا اس کی قیمت کم ہے اور گاس کو بتانا بھی ہے دھوکہ نہیں کرنا چلے گئے واپس جو آئے نا تو سب سے پہلا سوال کیا سیلز مین سے وہ خان بھی کیا اس نے کہا جی بھی کیا تم نے وہ ایپ بتایا تھا قیمت اس کی کم لی تھی اس نے کہا جی ناللہ و بھائی نال نہ تو میں نے بتایا میں نے تو پوری قیمت پہ دے تم میں بھی بہت سے تاجر بیٹھے ہوں اگر آپ کا سیلز مین نہ کس چیز پوری قیمت پہ بیچ دے گاہ کی آنکھوں میں دھوپ جھونک کے جھوٹھی کتم اٹھا کے تم کیا کہو گے واہ اور سیلز مین ہو تو تیرے جیسے کیسا تم نے یار اس کی آنکھوں میں دھل جھو دھوکھا نبی پاک مدینہ کے بازار میں آئے ایک آدمی کھجور کا ڈھیر لیے بیٹھا ہے بیچ رہا ہے بڑی خوبصورت کھجوریں اوپر اوپر خشک موٹی تازہ نبی باغ نے فرمایا ساری اس طرح اس نے کہا جی پتہ نہیں آپ نے ہاتھ چڑھایا باجو اور ڈھیر کے اندر باقی جب آپ نے ہاتھ ڈھیر کے اندر داخل کیا تو گیلی پر کھجورے ناچس کھجورے چھوٹی کھجوریں دکھانے کے لیے بڑی اور بیچنے کے لیے وہ, دیت لیے دیت وہ, دیت وہ دیت میں کہا کرتا ہوں کبھی ریڈیوں پہ جا کے دیکھیں یہ جو لوگ پھل بیچتے ہیں دکانوں پہ جا کے دیکھیں جو سیب دیکھنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں وہ اگر آدمی دیکھ لے تو بغیر خریدے وہاں سے گزر نہیں سکتا اتنے خوبصورت تر و تازہ ہے اور جب بندہ وہ خرید کے گھر لے جاتا ہے تو وہ اخروٹ کی طرح نکلتا اس لیے کہ اس کے سامنے جو پڑے ہوتے ہیں وہ کانے میلے گندے چھوٹے دکھانے کے اور دینے کی اور اوپر خشک دلے اندر گیلی رحمت کائنات نے یہ مندر دیکھا اور فرمایا من گسا فلائی سمندرا جس نے ملاوٹ کی اس کا بج محمد سے کوئی تعلق نہیں بج محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ تم شہریوں کو پتہ نہیں چلے گا یہاں تم اپنی والے ہو یہ کسی دیہات کے آدمی سے پوچھو اور اس دیہات کے آدمی سے پوچھو جہاں سرداری نظام ہو وہ بےچارا کمی ہو اس کے اوپر سردار ہو سرداری نظام ہو وہ چودھری اس غریب کو کہتا ہے آئے تو ہم نے یہ کام کیا نا آئندہ تو تیرا میرا کوئی تعلق نہیں اس سے پوچھو اس جملے میں جان کتنی جس نبی کی شفاعت کے امیدوار ہو وہ نبی کہتا ہے جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق وہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے امام صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تم نے اسے بتایا نہیں کہ جی نہیں آج بازار میں سائیکل کرائے پہ ملتے ہیں نا اس زمانے میں گھوڑے کرائے پہ ملا کر پیری دکان سے گھوڑا کرائے پہ لیا کافلے کا پیٹا کیا اسے روکا ٹھہر جاؤ تمہارے پاس ایک کھان انہوں نے کہا خدا کی قسم پیسے دے کے آئے ہیں چوری کر کے نہیں آئے امام صاحب نے کہا یہ میں بھی نہیں کہتا کہ تم چوری کر کے آئے ہو لیکن یہ ایجدار تھا باغدار تھا تم اس کی پوری قیمت دے کے آئے ہو میں تمہاری قیمت واپس لوٹانے آیا ہوں میں تمہاری قیمت واپس لوٹانے آیا ہوں اور اولپی کے لوگوں جو امام ابو حنیفہ ایک تھان کے مسئلے میں خیانت نہیں کرتا اس نے قرآن و حدیث کے پہنچانے میں بھی خیانت نہیں کی ہوگی اس نے صحیح مسائل پہنچائے ہوں جو دنیا کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا اس نے دین کے معاملے میں خیانت کیوں کی ہوگی کہاں سے بات چلی تھی ہاں؟ نبی پاک نے نماز امی سے شروع کی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی بعد میں نبی پاک نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو پھر آپ کھڑے نہیں ہیں کیوں تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابو کوہافا کے بیٹے کی کیا مجال ابو کوہافا کے بیٹے کی کیا مجال کہ جس جگہ نبی آ جائے پھر وہ نہیں مال پڑھائے نہیں یہ تو پاکستان کا کوئی آشک ہی کر سکتا ہے <laughs> کہ دم بدم پڑو درود کے حضرت بھی ہیں یہاں موجود اور پھر مسلح پہ مولوی آ گیا <laughs> نبی پاک موجود مسلح عالم شرم نہیں آئی خدا کی قسم ہمارا شیخ ہمارا استاد جن سے ہم نے پڑھا اگر وہ ہماری مسجد میں آ جائیں ان کی موجودگی میں بھی ہم مسلح پہ کھڑا ہونا ان کی توہین سمجھتے ہیں تم نبی کو حاضر ناظر مان کر حاضر نبی حاضر ہے کہاں یاد آئے یار سید شادی شاد دہلی میں تقریر کر رہے تھے مسئلہ جو بیان کیا نا غیر اللہ کے سجدے کا کہ حرام ہے تو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے حسن نظامی صاحب ایک ہوا کرتی تھی حسن نظامی کچھ عقیدے کے کمزور تھے کھڑے ہوئے اس نے کہا شاہ جی غیر اللہ نے فائدہ نہیں کرنا چاہیے شاہد نے فرمایا حرام ہے حسن نظامی نے کہا یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کا فیصدہ نہیں کیا تھا سناٹا چھا گیا شاہجہاں نے فرمایا حسن نظامی بہ جا یوسف کے برامہ پہلے کرے چنے تم کیتے سمجھ چلا پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تو نے غیراللہ کا سجبہ کرنا ہے تو پہلے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال اس کے بعد ان کی شریعتیں پہ عمل کا تو وہ مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عطا اللہ کی باتیں تو عطا لائی ہوتی عطاء اللہ کی باتیں تو عطا لائی ہوتی ہیں اور باقی جب ہم سید کی باتیں پڑھتے ہیں تو وہ کسی کتابیں کتابوں میں لکھی ہی نہیں ہوتی وہ سید کی بات جب حاضر ناظر کی بحث آئی نا تو شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات کہ شاہ صاحب نے فرمایا میں عدالت میں گیا میں نے عدالت کے اندر جھانک کے دیکھا تو وہاں جج نہیں تھا ریڈر موجود تھا میں اندر چلا گیا میں نے ریڈر سے پوچھا جج کب حاضر ہوگا نبی حاضر ہوتا ہے نبی حاضر ہے نبی یہ ہمارے دوست کہتے ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں ہم عاشق ہیں نبی حاضر میں نے کہا جب کب حاضر ہو گیا تو ریڈر مجھے کہتا ہے آپ کو بولنے کی کمیز نہیں جج تشریف لایا کرتے ہیں ملزم حاضر ہوا کرتے ہیں جج تشریف لایا کرتے ہیں ملزم تم نبی کو حاضر مانتے ہو تم کون ہو کہ نبی تمہارے سامنے حاضر ہو گیا پھر شاہ صاحب نے کہا میں نے مریدوں کو دیکھا تو میں نے مریدوں سے پوچھا تمہارا پیر کب حاضر ہوگا انہوں نے کہا شاہ جی آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں حاضر تو مرید ہوا کرتے ہیں پیر تو تشریف لایا کرتے میں نے اولاد سے پوچھا تمہارا باپ کب حاضر ہوگا میں نے تلاش سے پوچھا تمہارا استاد کب حاضر ہوگا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا حاضر تو شاگرد ہوا کرتے ہیں استاد تو تشریف لایا کرتے ہیں تم اتنے کائنات کے عظیم انسان کے بارے میں کہتے ہو کہ نبی حاضر ہو گرا نبی حاضر نہ گرے نبی ہر جگہ موجود ہے مسلط ہے تم اے لیل تب کا اے پڑھا لکھا طب کا مجھے بتائیے قرآن میں مکی صورتیں قرآن میں مدنی صورتیں دو قسم کی صورتیں کیوں بھیجنے والا اللہ ایک لانے والے جبریر جس سے اتری وہ ندی ایک پھر کچھ سور مکی بن گئی کچھ مدنی بن گئی کیوں لوگ کہتے ہیں مکی وہ ہوتی ہیں جو مکی میں اتری مدنی وہ ہوتی ہے جو مدینے میں اتری یہ غلط ہے یہ غلط مکی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری مدنی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد جہاں اترے؟ پہلے اتری وہ مکی جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی ہجرت سے پہلے میں تھے وہ مکی بن گئی ہجرت کے بعد مدینہ میں آئے وہ مدنی بن گئی اگر نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو پھر صورت مکی اور مدنی کیوں کیوں مکی اور مدنی نبی تو مکے میں بھی تھا نبی مدینہ میں بھی چلو یہ چھٹی ساتویں جماعت کے ہمارے بچے ہیں اور آپ لوگ بھی ہیں مجھے بتائیے غزبے اور سرے میں کیا فرق ہے جس لڑائی میں نبی پاک موجود ہو وہ غزوہ جس میں موجود نہ ہو جس میں موجود نہ ہو وہ کیا اور اگر نبی ہر جگہ موجود ہے تو پھر سب کو غزوہ ہونا چاہیے تھا سریا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے پاگلوں والا عقیدہ تم نے بنا لیا نبی ہر جگہ حاضر ناظر بات کو سمیٹیں گے میرے پاس وقت موجود محدود ہے ان کی باتوں پہ نہ جانا کہ میں دو گھنٹے گفتگو کروں گا وقت محدود ہے اور میں نے جانا ہے لیکن میں اصل موضوع کی طرف پلٹتا ہوں کیا کہہ رہے تھے ہم شیعہ کا مذہب ہے کہ جس طرح اللہ کو ماننا ضروری جس طرح نبیوں کو ماننا جس طرح ختم نبوت کو ماننا جس طرح قیامت کو ماننا اسی طرح امامت کو ماننا بھی یہ ان کا عقیدہ ہے ضروری ہے آپ غور کیجئے دیر میرے حوالے کیجئے میں اینڈ پہ آنے لگا ایمامت کو ماننا ضروری تھا اور پہلا امام تھا حضرت علی ان کا یہی نظریہ ہے نا کہ پہلا امام کون ہے اور حضرت علی کو ماننا کیا تھا کس کا حکم تھا کس کا حکم تھا اور ماننا کیا تھا فرض ماننا تھا فرض اس اللہ کو ماننا ضروری تھا حضرت علی کو ماننا ضروری تھا نبی پاس کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بات کرتے اللہ کا حکم پورا کرتے ان کو خلیفہ بناتے لیکن صحابہ نے حضرت علی کو چھوڑ کر ابو بکر کو جو خلیفہ بنا لیا اللہ کے حکم کا انکار کیا اس لیے وہ سارے کافر ہو گئے یہ وجہ ہے صحابہ کو کافر ہو کہ ماننا چاہیے تھا علی کو مان لیا کس کو ابو بکر لیکن مزے کی بات یہ اٹھائے تجاج تبرسی اٹھائے تجاج تبرسی ایک شخص حضرت علی سے سوال کرتا ہے علی آپ نے ابو بکر کی مدد کر لی فرمایا نام ہاں میں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی لیتے حضرت علی کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا تھا میں گھر میں بیٹھا تھا مجھے پتا چلا کہ مسجد میں ابو بکر کی بیعت ہو رہی پھر میں اٹھا اس حالت میں کہ میرے پاؤں میں ڈوتیاں نہیں تھیں اور میرے کاندھے سے چادر بھی گر گئی اور میں جب مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ابو بکر پر اس طرح گرے ہوئے تھے بیعت کرنے کے لیے اس طرح گرے ہوئے تھے جس طرح شیت کی مکھیاں اپنے چھاتے کے ساتھ سمٹ جایا کرتی ہیں پھر میں آگے بڑھا اور میں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر اگر دوسرے صاحبی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے علی کیوں مومن بچی دوسرے صحابہ نے بھی بیعت کی لیکن حضرت علی نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی پھر سوال پیدا ہوا انہیں جو کافر کہتے ہو انہوں نے نبوت کے بعد اسلام کو چھوڑنا تھا کہ ہاں خمینی نے لکھا اٹھاؤ کشتی اثرات چھوٹی سی کتاب ہے بازار سے ملتی ہے اٹھاؤ خمینی لکھتا ہے ابو بکر عمر عثمان ان لوگوں نے دولت اور اقتدار کے لالچ میں اپنے آپ کو اسلام سے چپکائے رکھا اٹھاؤ کشمی اخرا حوالہ غلط ہے جو چو مرضی صدا دے لینا یہ وہ سمہ نہیں ہے جس کو تم کہتے ہو عالم اسلام کا لیڈر تھا عالم اسلام کا لیڈر وہ ایک چیز انقلاب کا لیڈر تھا عالم اسلام کا لیڈر نہیں تھا جو شخص ابھی بکر عمر عثمان کو ڈومنا نکالے جو شخص حضرت آشا پہ اتحام لگائے ہم اسے لیڈر نہیں کائنات کا سب سے بڑا لانتی مانتے ہیں لانتی تھا وہ کائنات کوئی <تصفح> <تصفح> اور ہوگا وہ جس نے کہا کمیلی کے مرضے پہ جس نے کہا تھا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آج میرا باب مر گیا ہو دین میں آیا یا نہیں آیا اوکھا بالی سرکار آیا دین میں نہیں آیا نہیں آیا ابھی آ جائے گا اور تیسری مخلوق میں تیسری طاقت ہوں نبے میں جو کہتا تھا ایک نواز شریف طاقت ایک بے نظیر طاقت میں تیسری طاقت ہوں میں نے اس وقت کہا تھا ایک طرف مرد ہے ایک طرف عورت ہے تو خسرا بھائی تیسری طاقت تو کونے بچ بناؤ تو ایک مرد ہے ایک عورت ہے تو تک میں تیسری طاقت جب ووٹ گنے گئے جناب کے تو وہ ایک بعد میں ایک خسرہ کھڑا تھا اسلم خسرہ سارے ووٹ اسلم خسرے کے برابر بھی نہیں بن سکے اس تیسری طاقت نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوا آج میرا بام مر گیا تم نے اس کو باپ کہا جس نے کشف اطرار میں لکھا میں اس خدا کی پرستچنی کرتا جو عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دیتا ہے <تصفح> ارے اس شخص کو بدماش لکھتے ہوئے تیری قلم نتھی اس شخص کو بدماش لکھتے ہوئے تیرے ہاتھوں میں گمبس پیدا نہ ہوئی جس کے متعلق رحمت کائنات نے فرمایا تھا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جس سے رب کے فرشتوں نے حیا کیا تو نے اس کا حیا بھی نہ کیا پھر اس کشتے اثرار میں لکھا عمر کافر بھی تھا زندگی بھی تھا تو اس کو کہتا ہے میرا میں گیا تو جھنگ رہنے والا وہ ایران میں رہتا تھا تیرا باپ کہتے تھے کتنا فاصلہ ہے <متحدث> وہ تیرا باپ بن گیا وہ عالم اسلام کا لیڈر بن گیا ابو بکر کے ہاتھ پر متفقہ طور پہ صحابہ نے بیت کی تھی اور حضرت علی المرتدار رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت فاطمہ نے سب صحابہ نے ابو بکر کو اپنا امام بھی مانا متدابی اور کیا کہا تھا کیا کہا تھا کیا تھا حضرت علی نے کیا کہا سبحان علی فرمایا دین کا سب سے اہم معاملہ نماز ہے جس کبھی بچر کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا میں اسے دنیا کا بھی امام مانتا ہوں میں اسے دنیا کا امام مان سب سے اہم معاملہ نماز ہے ایک بات آپ سے بھی پوچھو عورت نماز پڑھا سکتی پڑھا سکتی یہ رہا تھا حضرت علی نے کہا جس ابو بکر کو نبی پاک نے دین کا امام بنایا تھا میں نے اس ابو بکر کو اپنی دنیا کا بھی کیا بنا لیا ساری میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ صحابہ کو اس لیے گالیاں نکالتے ہیں کہ ان کے نزدیک امام کو ماننا کیا ہے اور چونکہ صحابہ نے حضرت علی کو نہیں مانا ان کی جگہ ابو بکر کو مان لیا اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اس لیے صحابہ کیا ہو گئے مرتاد علی عجب اللہ خاکم بدہن اللہ تعالی جو کہا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وافرداوانا الحمد للہ کیسٹ خریدنے کے لیے پتا یاد رکھیں سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس مین روڈ پیردائی راولپنڈی سب تو پہلا غرق ہوشی اس عالم آلم تیر دبڑا جس پڑ کر آ